بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و رحم اللہ رسول الکریم کل حج کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ حج میں جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے اللہ کے ساتھ بھی اچھا اور صاف کر لے اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کر لے حج کے لیے روانگی سے پہلے ایک بات ایک بات کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ حج جو ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرے اپنی نیت کو خالص رضا الہی کی کرے نام اور نمود شہرت اور دنیا کا کوئی مقصد سامنے نہ ہو بہت مبارک سفر ہے لہذا اس مبارک سفر کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اور جتنی اللہ کی رضا مندی پیش نظر ہوگی انشاءاللہ اللہ اسی کے بقدر نتیجہ اور اس کے اوپر رزلٹ مرتب ہوگا لہذا جتنا ہو سکے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرے یہ نہیں کہ میں نے دو حج کر لیے تیسرے حج کے لیے جا رہا ہوں لوگوں کے سامنے اس کی شہرت ہو رہی ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پانچ ہو چکے یہ چھٹا ہو رہا ہے اس قسم کی باتیں کر کے اپنے عمل کو برباد و ضائع نہ کریں حج کے لیے جب روانگی کا ارادہ ہو تو علماء نے حج کے سلسلے میں حج کی تین قسمیں بیان فرمائی ہے حج کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں حج کران حج تمتع اور حج افراد حج کر حج تمتع اور حج قران اگر کوئی شخص اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے چل رہا ہے کہ میں اس سفر کے اندر حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کروں گا مقاصد سے پہلے پہلے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر آگے بڑھ رہا ہے اور احرام باندھنے کے وقت عمرے کی بھی نیت کر رہا ہے حج کی بھی نیت کر رہا ہے تو اس حج کو حج کران کہتے ہیں اور جو شخص یہ حج کرتا ہے اس کو قارن کہا جاتا ہے حج کا نام حج قرآن ہے اور اس حج کرنے والے کو حاجی کو قارن کہتے ہیں اس کی صورت انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ گی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ مکاج سے پہلے پہلے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ ادا کرتا ہے طواف کرے گا سعی کرے گا اور صحیح سے فاروغ ہونے کے بعد احرام کی ہی حالت کے اندر مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے گا اس کا احرام کھلے گا نہیں بلکہ یہ احرام باقی رہے گا اور اسی احرام کے ساتھ اپنا حج ادا کرے گا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب احرام کھولنے کا وقت آئے گا اس وقت اپنے اس احرام کو کھولے گا اور اس احرام سے حلال ہوگا اس طریقے سے یہ حج جو ہوگا اس کو حج قران کہیں گے دوسرا ہے حج تمتع حج تمتو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مقاد سے پہلے پہلے انسان صرف عمرے کا حرام باندھتا ہے اور عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں عمرہ ادا کرتا ہے طواف کرتا ہے سعی کرتا ہے صفہ مروہ کے درمیان اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے احرام سے حلال ہونے کے لیے بال کو یا تو منڈوا لیتا ہے پورے سر کا حلق کرا لیتا ہے یا قصر کرا لیتا ہے بہرحال اپنا یہ حرام کھولنے کے لیے حلق یا قصر کر کے اپنے حرام کو کھول دے گا اور احرام سے حلال ہو جائے گا اور احرام سے حلال ہونے کے بعد اب احرام کی جو پابندیاں تھی وہ ختم ہو جائیں گی اپنے جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اب اس کا ارادہ ہو مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا تو مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہے اور اگر پروگرام ہے گروپ کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کا تو مدینہ منورہ بھی جا سکتے ہیں اس کے مسائل ان آئندہ آگے آئیں گے تو یہ احرام ختم ہو جائے گا اور پھر جب حج کا زمانہ آئے گا ساتویں ذی الحجہ یا آٹھویں ذیلحجہ جو بھی گروپ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ ہو جائے ملا جانے کا اس وقت پھر حج کا احرام دوبارہ مانیں گے اور دوبارہ حج کا احرام مان کر اس احرام سے حج ادا کریں گے تو ایک سفر کے اندر عمرہ بھی ہوا اور حج بھی ہوا اس اعتبار سے اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے البتہ حج تمتو اور حج کران میں فرق یہ ہوگا کہ قران کے اندر عمرہ ادا کرنے کے بعد انسان احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اور حج تمتو کے اندر عمرہ ادا کر کے حلال ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرتا ہے یہ حج تمتو ہے اور تمتو کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں حاجی کو متمتع کہیں گے اور حج کا نام حج تمتو ہے تیسرا حج ہے حج حج افراد حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع ہی سے گھر میں نکلتے وقت یہ ارادہ ہے کہ میں صرف حج کروں گا صرف حج کروں گا چنانچہ مقاط سے پہلے پہلے وہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور اپنے اس احرام کو باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے وہاں جانے کے بعد اس وقت وہ جو طواف کرے گا اس کو طواف قدوم کہیں گے طوافِ قدوم کہیں گے اور اسی احرام کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے گا اور حج آنے کے بعد حج کا زمانہ شروع ہونے کے بعد اپنے اسی حرام سے حج کے افعال ادا کرے گا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اس حرام کو کھولے گا اس کو کہتے ہیں حج افراد اور جو شخص حج افراد کرتا ہے اس کو مفرد کہا جاتا ہے قارن، متمتع اور مفرد حج قران حج تمتو اور حج افراد تو حج افراد میں مقاصد سے پہلے صرف حج کا حرام باندھنا ہے اور اسی حرام سے جا کر حج ادا کیا جاتا ہے ان تینوں کے اندر احناف کے یہاں سب سے افضل حج قرآن ہے احناف کے نزدیک سب سے افضل حج قرآن ہے اگر آخری آخری دنوں میں جا رہا ہے اور انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہ سکتا ہے اور احرام کے پابندیوں کو پورا کر سکتا ہے تو حج قرآن سب سے افضل ہے بالکل آخری دنوں میں جا رہا ہے پہلی دلحجہ کو دوسری دلحجہ کو اور وہاں جا کر تین چار دن ٹھہرنا ہے اور تین چار دن تک وہ احرام کے پابندیوں کو بجا لا سکتا ہو احرام کے پابندیوں کو پورا کر سکتا ہو تو بہت اچھا ہے یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ کر جائے گا اور عمرہ ادا کر کے وہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہے گا اور پھر اسی احرام کے ساتھ حج ادا کرے گا یہ حج قرآن سب سے افضل ہے لیکن اس کے اندر ذرا پابندی زیادہ ہوتی ہے احرام باقی رہتا ہے احرام کے اعتبار سے انسان کو احتیاط کرنا پڑتی ہے نمبر دو کے اوپر حج تمتر ہے حج تمتوں کے اندر بڑی آسانی رہتی ہے وہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ جب بھی جائیں جانے کے بعد عمرہ ادا کر کے حلال ہو جاتے ہیں اور حلال ہونے کے بعد احرام کھل جاتا ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد سلا ہوا کپڑا پہننا اپنے بال کٹانا ناخن کٹانا اور اسی طریقے پر جتنی بھی انسان یہاں چیزیں کر سکتا ہے وہاں جانے کے بعد ان تمام چیزوں کو کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے تو حج تمتو کے اندر یہ آسانی اور سہولت ہوتی ہے کہ عمرہ ادا کر کے انسان حلال ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ جب حج کے زمانہ آتا ہے حج کا زمانہ آنے کے بعد احرام باندھ کر حج ادا کرتا ہے یہ حج تمتو کہلاتا ہے قرآن کے بعد انناف کے نزدیک حج تمتو افضل ہے اگر قرآن کر سکتا ہو تو سب سے افضل قرآن ہے اور اگر قرآن نہ کر سکتا ہو تو پھر نمبر دو کے اوپر حج تمتو ہے اور نمبر تین کے اوپر حج افراد ہے ان تینوں حج میں سے انسان جو بھی چاہے کر سکتا ہے صرف افضلیت کا فرق ہے یہ بات نہیں ہے کہ حج افراد نہیں کر سکتے یا حج تمتو نہیں کر سکتے صرف افضل کے اعتبار سے حج قرآن سب سے افضل ہے نمبر دو کے اوپر حج تمتو افضل ہے اور پھر اس کے بعد حج افراد اپنے اعتبار سے جو موقع ہو جس میں اپنے لیے سہولت ہو اور جس میں اپنے لیے احتیاط کا پہلو زیادہ اختیار کر سکتا ہو انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے بہرحال علماء نے احناف کے اعتبار سے حج کی ان تین قسموں کو بیان کیا ہے اب اس کے بعد اپنے گھر سے نکلیں گے نکلنے کے بعد کیا آداب ہے کس طریقے سے نکلنا ہے انشاءاللہ شاء وہ آئندہ عرض کیا جائے گا سبحان الله بحمده سبحان اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نصفر ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما اسفون والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين